ان یون املہ اب یہاں ہوا کہ پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرقین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے نہیں پکار کار رہی اللہ کے سوا مگر معانس کو عورتوں کو اس لیے کہ ان کی دیولیاں جو ہیں لات عزا منات لات الہ کی معنس ہے لات لاہ اور لات اور عزدا العزیز کا معنس ہے العزیز العضا منات یہ سب جو ہیں نیمز ہیں یدون اب بندون علاشا نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمل ڈی اے ٹی اس کو وہی اللہ شیطان مریضہ اور نہیں پکار رہے یہ مگر حقیقت شیطان کو پکار رہے رات کا کوئی وجود نہیں مناس کا کوئی وجود نہیں شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے لال اللہ اللہ نے اس پر لانت فرما دی ہے وہ اور اس نے بھی یہ کہا ہے لا تخلن من عبادت و مفروضہ ہے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا اس کو تو اپنے ساتھ جاننا میں پہنچاؤں گا ہم تو ڈوبے ہیں سنم ان کو بھی لے ڈوبیں گے ان کو بھی میں ہم نے چھوڑنا نہیں ہے نہ ہوں وہ کالا کہ نمن بال کا نصیب مفوظ آ بولا میں تو لازمن ان کو بہکاؤں گا بولا ان کے دنوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا بڑے برائٹ ہیں اس میں بڑی بڑی ہیں ہیں کام کے اندر فلا میہ ہے اللہ بخشی دے گا اللہ ہم تو اللہ کے رسول کے امت ہی ہیں ہمیں خوف کس بات کا ہے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اس کے بڑے چہیتے ہیں ہمیں کس کا خوف ہے اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی طول عمل جس کو کہتے ہیں دنیا کے لمبے لمبے منصوبے ولا اجلم نہ ہوں ولا امن نہ ہوں ولا اور میں انہیں حکم دوں گا فلا یوبت آزاد پھر میرے حکم سے یہ چوپائےوں کے کان چیز دیں گے تو میں بتا چکا ہوں سویا نام میں یہ باتیں ساری آئیں گی فلاں کے نام پر ایک کوٹ کو اس کے کان چیر کر جو ہے آزاد کر دیا اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے اس پر سواری نہیں ہو سکتی فلاں بجھ کے یا فلاں ڈی کے نام پر اس کو اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے فلا و رنگ ہوں اور حکم دوں گا فلا یہ خلق اللہ وہ اللہ کے خلق میں تبدیلی کریں گے اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سیرداد عورتوں میں مردوں کے سیرداد اختیار کرنا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے تو یہ سمجھیے جینیٹکس جو ہے اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے اللہ کی تخلیق اس کی سپیشیز بنائی ہوئی اس کی جینز اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تمیل و تبدل کیا جائے من شیقان ولی فقط خطرہ خزران مبینہ اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا فقد خسر و خزران مبینہ تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا یعنی میمن ہی وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سبز باغ دکھاتا ہے وما یا شیطان اللہ کو نہیں وعدہ کرتا ان سے شیتان مگر دھوکے کا وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا اللہ کماوا ہم جہنم یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے ولاد انہا معیشہ اور پھر وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے وہاں سے بعد میں کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے و لذینہ آمن وہی اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی و لذین آمن عامر سوالحات لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں سدود جنات ان ترجیح انطاط لداخ انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین افیہ ابدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حق کا اللہ کا یہ وعدہ حق ہے درست ہے سچ ہے محمد اصدق من اللہ قینا اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے لہسا بھی امانی یہ کم ولا امانی یہ کتاب اب یہاں پھر پڑھ رہا ہے مسلمانوں کی طرف اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات پر کوئی ہے موقوف ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر. تب بھی کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی وشو تھنکنگ پیدا ہو جائیں گی شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریاں کرو گے سب کچھ کرو گے وہ جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے غیر متمدن ہے وہ بدلے گا نہیں لے امانی کو نہ تمہاری خواہشات سے وشو تھنکنگ سے تمہاری امانی سے تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا ولا امانی یا کتاب نہ اگلے کی امانی سے مل یا من سورن جو کوئی کوئی برا کام کرے گا اس کی جگہ اسے مل کر رہے گی بہت سخت الفاظ رہی ہے یہ. اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے اس لیے کہ بعض اوقات بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی لیکن اکاؤنٹ فار تو ہو گیا نہیں مطلب یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی اب اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا کسی نے غلطی کی تھی اس نے توبہ کی ستنےگی کے ساتھ وہ اس کی بدی جاتی رہی لیکن اکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ توبہ کو تو دیکھا جائے توبہ جا. سچی تھی واقعی تھی واقعی اس نے ان سرکت کو بھی چھوڑ دیا تھا کہ نہیں یہ صرف یہ کہ زبان سے اگر جان ہو رہی تھی اس پر خلّہ رب بن وے اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام کھول جی تاری تھی تو وہ توبہ توبہ نہیں مَن ان يجد له اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی بلکہ یہاں تب ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار ومن یہ عمل میں نہ صالحات امن زکل جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا قابو مذکر ہو قابو انس ہو مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن ہو مومن صاحب ایمان ولاون جنت اولا نتیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق فل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی ومن دِينًا مِنْ مَنْ اسلم و محسم اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر ایک اپنا چہرہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا اسلامہ اسلام آ گیا وہ ہوا محسن اور یہ احسان اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہنچ جائے خوبصورتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ لاہیت کے ساتھ پورے دین کا معاملہ تفریح محل دین نہیں دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بکرا نہیں ہے بول منسل اسلم ابراہیم حنیفا اور پیروی کی, کی یکسو ہو کر ابراہیم کی جو یکسو تھا ابراہیم خلیلا اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا ما اللہ, اللہ کے لیے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں محیطہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اب جو حصہ آ ہے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن اس میں ایک استدراک سمجھیے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئی تھیں خواتین کے معاملے میں یتیم عورتوں کے معاملے میں ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں اب اس میں کچھ وضاحتیں کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے مزید وضاحت میں کی گئی تو اللہ نے یہ وضاحتیں نہ کی ہیں اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وہ یسطفتون کفل <النساء> اے نبی ابی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں بات پوری طرح ان پر کھلی نہیں ہے واضح نہیں ہوئی لاہی کلفی ہند ٹھیک ہے کہہ اے نبی ان سے اللہ کی فتمہ دیتا ہے بتاتا ہے وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں وما جتنا تم فر کتاب یتامن نسا اب وہ نمبر تین کے اندر بات واضح نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا کہ یہ یمن نصاب مراد تھی وہاں پر کہ اللہ تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یہ تین لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات کچھ کر سکے ان کی طرف سے تو پھر ان سے شادی مت کرو بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کرنی ہے ایکسرسائز تو بات آبل کو مجھے نسا وسنہ وسولما شادی کرو تو یہاں فرمایا جو تھا عورتوں کی یہ تین عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا بعض اطلاع علیہ جو تمہیں سنایا گیا جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں فیت عمل نشا ان عورتوں کے بارے میں جو یتیم ہیں وہ عورتیں یا لڑکیاں لا تھی تو لہننا ماں کو تو میں لہننا تم دیتے نہیں انہیں جو اللہ کی ان کے لیے لکھ دیا ہے بغیر مہر کے یتیم بچی تھی آپ نے شادی کر لی کون اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا وہ ترگمون انتم اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو وہ مستدین املدار اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے وہاں تقواموں نے اقامہ وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کار بند رہوا تل فائن اللہ کا نبی علیمہ اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے تمہاری نیتوں کو جانتا ہے تو وہ احکام ہیں بنیادی ہدایات دے دی گئی ہے اور اس میں اس سے اضافی شہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے وہ اللہ یامسدمسل اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کی نیت صحیح ہے وہ ان امراط الخافت میں مالوسوزن اب دیکھیے ایک رشوز عورت کے لیے آیا تھا کہ اکرب اللہ کی تخاف الشوز وہ عورتیں وہ بیویاں کی جو سرکشی کر رہی ہیں حکم نہیں مان رہی ہیں دعے داری نہیں کر رہی ہیں زدم زدہ پر اڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو آ چکا تھا شروع ہوئی اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے مرد جرم کر رہا ہے مرد جو ہے وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے چور جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے روپ ڈالتا ہے بوف دیتا ہے یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے تنگ کرتا ہے تنگ کر کے وہ مہرم آپ کے پاتا ہے یا کچھ اور اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے رلاؤ اپنے والدین کے گھر سے یہ ساری بندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں اور وہ جو تکی کے دو پارٹوں کے ماں بین وہ خاصت میں مال یہاں مشہور ضرور اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا وہ, وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور یا اب وہ اس کی طرف میدان ہی نہیں رکھتا اب وہ گویا کی بیوی ہے ہی نہیں اس کی طرف کوئی میلان نہیں کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ نئی نویلی دلہن کی طرف ہے اور اے رازن جی بھل تو توجہ ہٹ گئی فلاں جناح الما تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا انہیں سلیہ بے نما سلحا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر سلح کر لیں صلح کے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لیں بس سلو خیر لیکن کھلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو محنت چھوڑنا پڑے گا لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا وہ سنو خیر سلح اچھی ہے وہ ان خصوص شخص البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے مرد چاہے گا میرا پورا بہن واپس کرو عورت چاہے گی جی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے وہ ان تحسین یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر یہ بدامین آ چکے ہیں وہ ان توحسین اگر تم نیکی کرو تم مرد ہو تم مردانگی جی کا ثبوت دو اس معاملے کے اندر نرمی کرو ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو وہ تب اللہ کا نہ بات ملو اور تم تقویٰ کے نمبر اسے اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام آباد سے باخبر ہے ولنتسپتی اور کادلو بیشا اچھا وہاں یہ جی آت بھی آئی تھی کہ بھائی صرف تم اللہ کادلو اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پہ اگر ایک سے زائد ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں تو عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اتفاق کرو پھر دوسری شادی مت کرو تمہیں اطمینان ہے تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو تو شادی کرو ورنہ نہیں لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گنتی کی ناپتوڑ کی اس میں تو عادل ہو سکتا ہے لیکن قلبی میدان جو ہے اس کے اندر تو ظاہر باتیں انسان کے اختیار میں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر یعنی باریاں بھی مقرر تھیں آپ کی شباشی کی دن میں بھی اب آپ ایک چکر لگاتے تھے اثر و بغی کے درمیان تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی زوجۂ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تھی کڑبڑی بچ جاتی تھی آج وہاں کیوں ٹھہر گئے آج ذہنوں کے پاس زیادہ وقت کیوں لگ گیا آج فلاں کیا ہو گیا وہاں شہد دیا گیا تھا وہ شہد پی رہے تھے تو اس وجہ سے دیر لگ گئی تو حضور سے جب کہا گیا اشارے کرائے سے آپ نے قسم کھا لی اچھا میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے ہیں توہر ماحول اللہ کا تب تک ہی مردہ تھا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں برال بہت بہتر معاملہ تھا بہت بہتر تھا حضور کے واضح متحرات کا آپس میں لیکن یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شوق ناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں یہ عورت کی فطرت ہے اس کے اندر اس کے اندر, اس کے اندر اختیار بھی نہیں تو یہ چیزیں جو ہیں فرمایا کہ اگر تم تمتی ہو انتظار ہو ممکن نہیں ہے کہ تم عورتوں کے ماں بے انصاف کر سکو براد کیا ہے کل بھی میدان یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا پورا عبل کیا ہے باقی جہاں تک میرے دل کا بیلال کا تعلق ہے مجھے امید ہے تم مجھ سے واقعہ نہیں کرے گا یہ ہے لائی بات ہے لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے ولنت ستی تعبیروں میں نے نسائیں بولاؤ ہرش چاہے تم کتنے حریص ہو اس کے نہیں کر سکتے فلاں کمیلو کل نل تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ میدان محل کل محل ایک کی طرف پورا میدان ہو جائے فر تجروہ فلم کہ دوسری بیوی معلق ہو کر رہے گا اب نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ آزاد ہے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں وہی تصے ہو تب اگر تم اصلاح کر لو اور تقوا کی نمبر اختیار کرو فن غفور تو اللہ تعالیٰ بھی غفور ہے وہ تفرقا اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کے بارے میں جو یہ مشہور ہو گیا صحیح ہے ان ابغذل حلال ان درد طلاق حلال چیزوں میں سب سے زیادہ کو ناپسند جو ہے وہ طلاق ہے لیکن اسے کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے لڑائی چل رہی ہے جھگڑا چل رہا ہے مزاجوں میں مواقع نہیں ہے ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں دن رات کا جھگڑا طلاق نہیں دے رہی یہ اہم کار تبدیل ہے مجھے بالکل احمکانہ شریعت کی منشا کے بالکل خلاف یہاں آپ دیکھیں گے ایک طرح کی ترغیب ہے تالاب کی ترغیب وہی نے تفرا اب اگر وہ متفادق ہو جائے علیحدہ ہو جائیں سیپریشن جو آپ استعمال کرتے ہیں سیپریٹ ہو جائیں یوں کل لمب انسان کے اللہ دونوں کو اپنی کشادگی کشائش سے گڑی کر دے گا ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے کہ جو اس سے اس کی سرمزادی معافت رکھنے والا ہو اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر بیوی دے دے کہ جس کے اور اس کے درمیان جو ہے مزاج کے اندر وافقت پیدا ہو جائے تو یہ کہ عدم موافقت ہے لڑتے رہنا ہے دنگا فساد ہے لیکن یہ کہ وہ طلاق نہیں دینی ہے یہ ہندوانہ اثرات ہیں ہم پر نمبر ایک اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں عیسائیت میں بھی طلاق حرام ہے اس لیے کہ اصل میں تب میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں لیکن جو حضور نے فرمایا ان ابغضل حلال المد اللہ طلاق ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی کہ اگر لامذہ کو شخص طلاق دے دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے فرض کیجئے کہ اب وہ عورت جو ہے اس کی وہ بے سہارا رہ گئی رہ ہو سکتی ہے کہ اس کا آوارہ ہو جائے تو گویا کہ اب اس کے گناہ کا وبا اس پر ہوگا کہ جس نے اسے طلاق دی ہے بلا سبب طلاق دے اب وہ عورت جو ہے اگر اس کی شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کا امکان موجود ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم تھی یہ قانونی تھی قانونی تعلیم تو وہی ہے کہ جو تو آپ کے اندر ہے وہ آپ حضرت مسیح فرما کر گئے ہیں کہ یہ نہ جو کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا ہوں مذاق لا جو ہے حضرت موسا کی شریعت وہ تم پر نافذ رہے گی لاگو رہے گی آؤٹ رہے گی تو قانون قانون ہے اور اس کے ساتھ اخلاقی تعلیم ہوتی ہے اس کو انہوں نے قانون بنا دیا نتیجہ یہ ہوا جب تک بیوی کے اوپر آپ بد کرداری کا الزام ثابت نہ کر دیں آپ لاگ نہیں دے سکتے لہذا وہ سو طریقے کر کے پہلے اسے بد کردار بناتے ہیں پھر اس کا سبوت لیتے ہیں تب جان چھوڑتے ہیں ورنہ جان چھوڑ نہیں سکتی سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر تو جو صحیح راستے رکھ دیے گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر غلط راستے اختیار کرنے پڑیں گے تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا پس منظر ہے اور ایک جدید تہذیب کے جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا ان کے یہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ ہمارے یہاں تقریباً کفر بنا دیا لوگوں نے وہی ایک افم رکھا یوم کل یم اگر وہ علی ہو جائے نہیں داجو کی وہ آفقت ہو رہی اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو دونوں کو اپنی مساطمے سے کان اللہ واسر حکیمات اللہ بڑی وسط رکھنے والا ہے بڑی سمائی رکھنے والا ہے اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر ببنی ہے معاف سما بات آتے و معفی لاؤں اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں بھائی اگر وسین اللہ کتاب امی کب لکھوں تق اللہ اور دیکھو مسلمانوں کہ تم سے پہلے تھے انہیں بھی ہم نے وسیعت کی تھی جنہیں کتاب دی تھی اور اب تمہیں بھی وسیعت نہیں ہے کہ اللہ کا تکوا اختیار کر اصل شہ ہے تکوا ورنہ شریعت جو ہے بھی مذاق بن جائے گا اسی لیے حضور کا جو ختمہ ہے بہت مشہور عام جمعوں میں آپ سنتے بھی ہوں گے اسی کم و نفسی میں تکو مسلمانوں میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تکواہ کرا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے جو ہے وہ تو یہ کتاب ابھی قبل کم تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وسیعت کی تھی وہ یا کم کھول کر تمہیں بھی یہ وسیعت ہے اللہ کا تقوی اختیار کروں کرو اگر تم نہ مانو گے تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے وہ کان اللہ حبی دہ اور اللہ تعالیٰ تو غلی ہے اپنی ذات میں خود سے تدا صفات ہے وہ لہ معافی سماوات وہ معافی اللہ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے وہ کفاللہ ہے اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے اور اب بھی یہ سمجھے میرا کارساز اللہ ہے یہ شوہر جو میرا ہے یہ ظلم کر رہا ہے میرے انصاف نہیں کر رہا ہے تو میں اسے سے تعلق رکھ کر دیکھے کروں اللہ بہتر نہیں دے کے راستہ پیدا کر دے گا اللہ کارسان ہے اسی طریقے سے بند نہیں یہ سمجھے کوئی عورت ہے دین کے معاملے میں نہیں اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو آخر یہ نہیں ہے کہ سمجھا جائے تو ہر صورت عورت سے جو بات کرنا ہے چاہے اللہ کس سے بغاوت ہو جائے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہر چیز کو رکھنا ہے اپنے مقام پر ان رشا یزید کو ملو لوگوں <سؤال> کیا سمجھتے ہو تم اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے بھیا کہ بھائی آخری اور, اور لوگوں کو پیدا کر دے تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں نفس واحد کی طرح ہو جب چاہے اللہ تعالیٰ تم سب کو نصب منطیہ کر دے وہ کان اللّہ اللہ کا اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قابل دے من کان اردو ثوابت دنیا فہد اللہ ثواب و دنیا جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے ساری بھاگ دوڑ محنت دن رات کی کوشش دنیا کمانے میں اور پیسہ اور دولت اور جائیداد اور ترقی عہدوں میں ترقی اور اپنی اور زندگی کے ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے دن ساری رات ہاں اند ثواب و دنیا والا آخرہ اللہ کے پاس تو ثواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے تو ہی نادا چند کلیوں پر کنایات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی ہے دورہ بھی تھا اللہ سے تم مانگو دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو رب بنا آتنا پھر دنیا ہنسرتوں گا پھر آخرتوں گا اتنا اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو خلوص و اخلاص کے اوپر اپنا تعلق استوار کرو اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازے گا منکانا جری دو ثواب فائن اللہ ثواب دنیا بلآخرہ وکان اللہ و سمی بشیرہ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے